الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد عثمین آپ حضرات درسے میں شرکت فرمائیں روزہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور رمضان المبارک و روزے ہی سے متعلق حدیثیں اور پڑھی جا رہی ہیں ان اللہ فائدہ ہوگا روی بن بن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد مزید احتیاط نہ کرنا بلکہ وقت ہو جانے کے بعد فوراً بات جو ہے افطار کر لینا یہ جلدی کرنے کا مطلب ہے اور افطار میں تاخیر کرنا یہ یہودیوں کی صفت ہے وہ دیر سے افطار کرتے ہیں ان کے یہاں بھی روزے کی شکلیں موجود ہے اور اس امت میں روافض دیر سے افطار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی افطار کرنے پر ابھارا ہے یعنی وقت وقت کا یقین ہو جائے افطار کر لے سنن ترمتی کے اندر ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے اس کا ترجمہ یہ ہے قالض وجل احق و اعباد علیہ فطر کے بندوں میں سے محبوب بندے میرے نزدیک وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس سے پہلے جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے صحیح بخاری سے مسلم کی روایت اور یہیں پر ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ فضائل میں ضعیف فدیسوں کو لے آتے ہیں اور ضعیف فدیسوں کو پیش کرتے ہیں لیکن آپ جس بھی عبادت کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی صحیح حدیث فضیلت کے فضیلت کی آپ کو مل جائے گی اور اگر کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو ضعی حدیث نہیں پیش کیا جائے گا عمومی آیات عمومی احادیث عمومی نصوص کتاب و سنت سے استدلال کیا جائے گا کہ عمل اچھا ہے بہتر ہے لیکن جس خاص عبادت جس خاص جو ہے عمل کے لیے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو ضعیف حدیثوں سے استدلال نہیں کیا جائے گا وعن انس بن مالک اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسر نفی با کا متفق یہاں پر شہری سے متعلق اور شہری کی وضیرت کے بارے میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہری کھایا کرو کیونکہ سحری برکت ہے اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے سہری کا اہتمام نہیں کرتے ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے سہری ہے وہ سہری نہیں کرتے تو اس امت کے لیے سہری میں برکت رکھی گئی ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس وقت اٹھنا اور پھر اس وقت سہری کرنا یہ سنت بھی ہے اور یہ کہ باعث برکت بھی ہے برکت ہے دونوں اعتبار سے کہ سنت کے ثواب میں ملے گا اور دوسری یہ کہ آدمی اس وقت کھا پی کر کے آسودہ ہو جائے گا تازہ دم ہو جائے گا تاکہ دن بھر جو ہے اس کو بھوکا رہنا ہے پیاسا رہنا ہے تاکہ اس کے جسم کو تقلیت ملے اور اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے رحمت رحم کرتے ہوئے سہری کے کھانے پر ابھارا کیونکہ اگر رات ہی میں کوئی شخص سے کھا کر کے سو جائے اور پھر سہری نہ کھائے تو پھر ایک لمبا وقت ہو جائے گا بہت بڑا وقت ہو جائے گا کئی کئی گھنٹے ہو جائیں گے تو اس سے انسان کے اندر جو ہے کمزوری آ سکتی ہے اور کمزوری آ جاتی ہے اسی وجہ سے سہری کو برکت قرار دیا گیا <coughs> قرآن سلمان ابن عامر وبی ردی اللہ تعالیٰ عنہ عل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلی تم فعل فلیر سلمان ابن عامر ابی ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے اور سر ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے تو تازہ تر کھجور سے رتب سے افطار کرتے تھے رتب جو گیلی والی کھجور ہوتی ہے اور خاص کر کے نئے موسم میں جو بالکل پکی ہوئی رسیلی کھجور ہوتی ہے اس کو رتب کہتے ہیں اور اگر رتب نہیں مؤثر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلم خشک کھجور سے جو آج موجود کھجوریں بھی موجود ہیں ان سے کرتے اور اگر یہ بھی مؤثر نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار کرتے جیسا کہ سدیش میں بھی ہے فع الم یجید فلیفت اگر کوئی شخص روزے دار کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کرے ان دونوں چیزوں کے اندر انسان کی جسمانی صحت کا راز چھپا ہوا ہے کیونکہ میٹھی چیز اور بالخصوص کھجور اور وہ بھی کھجور اگر تازہ کھجور ہو تو جسم میں پہنچتے ہی ہاں فورن ہی وہ انرجی اور طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جسم کو توانائی اور قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے اور پانی کی خوبی یہ ہے پانی کی خوبی یہ ہے کہ دن بھر جس میں پانی سے خالی رہتا ہے پانی نہیں پیتا ہے انسان تو اس کا جگر خشک ہو جاتا ہے تو اگر جو ہے کھجور کھانے کے بعد یا اگر کھجور نہ میسر ہو تو آدمی پانی پی لے گا تو اس سے اس کے جگر کو ہاں تقویت حاصل ہوگی اس کے دل کو قوت حاصل ہوگی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے حکمت ہے یہ طب نبوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ہے بہت ساری چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں اس میں ہر ہر چیز میں ہر ہر چیز میں خوبی ہے حکمت ہے اور انسانی صحت کے لیے اس میں فائدہ ہے وعنی رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی وقال رجل من فإنك يا رسول اللہ قال بأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه يهبر يهديس جو پڑھی گئی ابھی یہ سو میں وشال کے تعلق سے ہے اور وشال کا مطلب ہوتا ہے ملانا فلا سے فلا کا وشال ہو گیا تو وشال کا مطلب ہوتا ہے ملانا تو سو میں وشال کس سوم کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد پھر افطاری نہ کرے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لے اسی کو سو میں وشال کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے روزہ اس طرح کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ہے امت کے اوپر کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی دو دو دن جو ہے بھوکا رہ جائے دو دن بھوکا رہنا یہ معمولی بات نہیں بہت مشقت کا کام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صاحب اکرام کو سو میں وشال سے منع فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا لوگ مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ فَإنَّكَ تواصل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو میں وسال رکھتے ہیں روزے پر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وہ آئیے میری طرح سے تم میں سے کون ہے انی ابھی تو یو ربی وستی نہیں میں راج گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو میرا اور تمہارا اس میں جو ہے کوئی جوڑ توڑ نہیں اللہ کی طرف سے مجھے غذا مہیا کی جاتی ہے کھلاتا ہاں پلاتا ہے ہاں تو میری طرح سے تم نہیں ہو سکتے اس کی تشریح جو ہے ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے زاد الماد کے اندر یہ مراد لیا ہے کہ اس سے مراد روحانی غذا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں اللہ کی یاد میں اللہ سے دعا کرنے میں اللہ کے کلام کی تلاوت میں اور قیام لیل میں وہ لذت اور وہ چاشنی اور وہ جو ہے قوت ملتی تھی جو ظاہری کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتی تھی یہ مراد لیا ہے انہوں نے ہاں ورنہ واقعی ہاں یو تعمنی ربی سے اگر کوئی ظاہر مراد لے کے غیب کی طرف سے جنت سے یا جہاں سے بھی کھانا آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں ظاہری کھانا تو پھر سوم وسال ہوگا ہی نہیں سوم وسال پھر مراد نہیں لیا جائے اس لیے یہ شیخ الاسلام قیم رحمتہ اللہ علیہ کی جو توجہ ہے اور ان کی جو کشری ہے اپنی جگہ پر بڑی مانا رکھتی ہے تو پھر اس کے بعد فلم میں آب و اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہاں انہوں نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے با صحابہ تو جب نہیں مانے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اور جو ہے ان کو ایک سبق سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وشال رکھا ایک دن پھر دوسرے دن بھی دوسرے دن بھی سوم وشال رکھا یعنی گویا کہ ایک دن سوم وسال افطار نہیں کیا روزہ رکھا پھر دوسرے دن بھی گویا کہ یہ تین دن ہو گئے پھر چاند نظر آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہ نظر آتا چاند لیٹ ہو جاتا بعد میں دکھائی دیتا تو لذیب تو کم تو میں سومی وسال اور رکھتا اور کئی دن جو ہے سویہ وسال رکھتا دیکھتے ہیں دیکھتے کہ تم لوگ کتنا سومیہ وسال رکھتے ہو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو کہ سوم وسال نہ رکھو کیونکہ اس میں مشقت ہے کافی اور اپنی سوم وسال خود رکھنے کی ایک وجہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے ہے مجھے کھلاتا پھلاتا ہے مجھے روحانی غذا حاصل ہوتی ہے تو اس طرح سے صابہ یہ چاہت تھی روزے سے محبت کی دلیل ہے ان کی یہ وہ امدن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے تو ان کا مقصد جو ہے حکم کی مخالفت نہیں تھی بلکہ ان کا مقصد کیا تھا روزہ رکھنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھے ہاں اور روزے سے محبت بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شفیق اور مہربان تھے اپنی امت پر اس لیے منع فرمایا کہ روزہ سو میں وسال رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے اور ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بات پر بھی رہی ہو کہ آج یہ لوگ جو مسلمان ہیں آج کے وقت کے جو لوگ ہیں ان کے اندر زیادہ دین کی محبت ہے چاہت ہے دین پر زیادہ عمل ہے عبادت کا شوق ہے جذبہ ہے لیکن اگر یہ چیز جائز قرار دے دی گئی تو بعد میں آنے والے لوگ کیا اگر وہ رکھیں گے تو اور مشقت میں پڑیں گے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا معلوم یہ ہوا کہ سو وصال رکھنا یہ منع ہے جائز نہیں درست نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے وعنہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مداقل وامل ابی و فلح صلی اللہ حاجت الفی ائی پامح و شراب رخاری ابودا اللہ صحیح بخاری اور سورن بداود کی روایت ہے اور یہ لفظ سورن بداود کے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے جھوٹی باتیں نہ چھوڑے اور جھوٹھی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور ایک لفظ ہے ابی داود کے اندر ول جہلا کہ جہالت نہ چھوڑے روزہ رکھ کر کے بھی جہالت نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے اصل روزہ جو ہے روزے کا مقصد کیا ہے تقویٰ ہے اور روزہ رکھ کر کے بھی آدمی جو ہے تقویٰ کے خلاف کام کرے عام حالات میں بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے جہالت نہیں کرنا چاہیے لیکن روزہ جیسی عظیم بات کر کو رکھ کر کے بھی اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل کرتا ہے جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جہالت کرتا ہے جہالت والی باتیں کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت اللہ کو نہیں اس لیے کہ مقصد فوت ہو رہا ہے مقصد فوت ہو رہا ہے کیونکہ مقصد روزے کا کیا ہے تتکون تک تو جب مقصد ہی فوت ہو جائے تو بھوکا پیاسا رہنے کی, کی ضرورت ہی کیا ہے لہذا روزے کی حالت میں اس طرح کی چیزوں سے بہت حد تک کوشش کرنی چاہیے ضرورت کے بقدر آدمی گفتگو کریں فالتو باتیں نہ کریں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار قلع قرآن دعا یہ سب ان اس سے آسانی چیزوں میں مشغول رہے وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن هو كان املكه قوم لاربي متفق عليه والنقل للمسلم وزاد في روايه في رمضان عائشة رضي الله تعالى عنها سيروایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور بعض روایت میں بعض نسا ہی بعض ہی اپنی بعض بیویوں کو بوسا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اسی طرح سے روزے کی حالت میں ان کے ساتھ جو ہے لیٹتے بیٹھتے تھے مولقع کرتے تھے بدن سے بدن ملا دیتے تھے تو یہ روزے کی حالت میں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لیکن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ اپنے نفس کے آپ لوگوں سے زیادہ مالک تھے یعنی اپنے نفس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹرول تھا آپ لوگوں کے مقابلے میں لہذا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ روزے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کو بوسا دے سکتا ہے بدن سے بدن ملا سکتا ہے ایک ساتھ لیٹ سکتا ہے ایک چار پائی پر لیٹ سکتا ہے بدن سے بدن ملا سکتا ہے ہاں بعض لوگ جو ہے غلطی سے اس لفظروں کا ترجمہ اردو میں جو لفظ مباشرت استعمال ہے وہ ترجمہ کر دیتے ہیں کئی ساری کتابوں میں کئی لوگ لا کر کے دکھاتے ہیں کہ مولانا دیکھیے اس میں اس کتاب میں تو لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عما عشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مباشرت کرتے تھے تو اب جو لفظ مباشرت اردو میں استعمال ہے وہ جمع کے معنی میں ہے میاں بیوی بی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں وہ مراد ہے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس لفظ کے ساتھ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ باشرا یوباشرو معنی ہوتا ہے بدن سے جسم سے چمڑے سے چمڑا ملانا باب مفالت کا سیرا ہے کہ چمڑے سے چمڑا جسم سے جسم, سے جسم ملانے کے معنی میں ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ پاس میں لیٹ جاتے تھے بدر سے بدن ملا دیتے تھے ہاں روزے کی حالت میں لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا فرمایا معاشرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ اپنے نفسے کے زیادہ کنٹرول کرنے کے زیادہ مالک تھے لہذا اگر کوئی شخص کسی شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے ہاں تو بیوی کے پاس لیٹ بیٹھ سکتا ہے سا لے سکتا ہے لیکن اگر کسی کو اتنا کنٹرول نہیں ہے تو دور رہے روزے کی حالت کسی کو اتنا کنٹرول نہیں ہے تو روزے کی حالت میں دور رہے اس لیے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے کھانے پینے صبح صادف سے لے کر کے طلوع فجر،, فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوت کی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے साहस्य रुकने का नाम है तो अगर कोई शख्स जो है अपने नक्शे पर कंट्रोल नहीं करता है आ, तो और बीवी के पास लेटता बैठता है और कंट्रोल नहीं होता है तो फिर ऐसी सूरत में उसको आ, दूर रहना चाहिए परहेज करना चाहिए दिन में जो है बीवी के पास जो है इस तरह से नहीं रहना चाहिए बीवी के साथ हाँ شہی بخاری شاہی مسلم کی روایت ہے اور شہی مسلم کے اندر ایک رفظ اور کے رمضان میں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما صلی اللہ علیہ وسلم احتجمہ وحتمہ و صاحب روح انس عبداللہ ابن عبا صلی اللہ تعالیٰ عنما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے یہ احرام کی حالت میں آپ نے حجامہ لگوایا جسے کیا کہتے ہیں پنچک کہتے ہیں کپنگ کہتے ہیں گل جاتا ہوں. کپنگ کہتے ہیں اور پہلے پچھلے زمانے میں تو اردو میں اس کا ترجمہ سینگھی لگوانا کہتے ہیں چونکہ یہ کام کرنے میں ہاں یہ علاج کرنے میں اور یہ بہت اچھا علاج ہے پچھلے بھی درس میں بتایا تھا کہ جس میں کہ کسی جہاں سے ہجامہ کروانا ہو جہاں سے کپنگ کروانا ہو وہاں پر زخم لگا کر کے آج تو کپ آتے ہیں اس کے اس میں لگا دیتے ہیں تو سارا خون وہ جو ہے آٹومیٹک کچھ اس طرح سے ہوتا ہے خون خون نکال لیتا ہے پچھلے زمانے میں لوگ جو ہے جانور کے گائے وغیرہ کی یا بھینس کی سین کو استعمال کرتے خاص کے گائے کے سینگ کو استعمال کرتے گول ہوتی تھی تو اس کو دوسری طرف جو نوک ہوتا ہے نوک کی طرف جو ہے وہ کاٹ دیتے تھے تو اس سینگی کو ایسے لگا کر کے جہاں زخم لگاتے تو پھر زور سے اس کو دبا کر کے پھر منہ سے کھینچتے تھے تو یہ مشقت کا کام ہے محنت کا کام ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اور احرام کی حالت میں پشنا لگوایا صحیح بخاری کی روایت ایک دوسری روایت سنی والد نے اوس نبی شداد اوس ندی اللہ تعالیٰ علہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ آدمی رمضان میں کپنگ کروا رہا تھا ہجامہ لگوا رہا تھا تو اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں ایسا کر رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختار الحاجم والمحجوم کہ حجامہ کرنے والا اور حجامہ کرانے والا دونوں نے افطار کر لیا دونوں نے افطار کر لیا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا روزہ ٹوٹ گیا کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن افطارہ کا لفظ استعمال کیا نے گویا کہ افطار کر لیا تیسری حدیث ہے جو اس سے اور اس, سے اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ انہوں نے افطار کر لیا تو اس کی وضاحت علماء نے یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کو روزے کی حالت میں پسند نہیں فرمایا روز کیلٹ میں خودت لگوایا لیکن بعد میں کسی کو دیکھا تو پسند نہیں فرمایا پھر اگے دیکھیے اگلی حدیث سے ان دونوں احادیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے بات صحیح سقم میں ا جاتی ہے وہ حدیث کیا ہے انا انس بن رضی اللہ تعالی عنہ قال اول ما کرہت الحجامه للصائم ان جافر ان جافر ابن نبی طالبن احتجم وهو صائم فمر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اختر هذان تمقاص النبی صلی اللہ علیہ وسلمت علیہم و کانا سُن تجیم وسعم وطن و قوا یہ حسن حدیث ہے الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ہاں سب سے پہلے جب حجامہ کو ناپسند کیا گیا وہ, وہ وقت تھا کہ جعفر ابنبی طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے روزے کی حالت میں پشنا لگوایا, یا جو ہے سینگی لگوایا، حجامہ کروایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دونوں نے افطار کر لیا اوپر کیا رواج ہے کہ حجامہ کرانے والا اور حجامہ جس کا حجامہ کیا جا رہا ہے دونوں نے افطار کر لیا یہاں کا, کا لفظ یعنی اسم اشارہ استعمال کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انس رضی اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ثم صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم پھر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے پشنا لگوانے کو سینگی لگوانے کو ہاں، سینگی لگوانے کی رخصت عطا فرمائی تو گویا کہ پہلے اس کو ناپسند کیا گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت عطا فرما دی تو گویا کہ پہلے کا حکم جو تھا وہ روزے دار کے لیے حجامہ منا تھا بعد کا حکم کیا ہے بعد کا حکم کیا ہے رخصت ہے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لگوایا اور پچھنا لگوانے روزے دار کے لیے پچھنے کے بارے میں اجازت بھی یا رخصت بھی دی تو یہ بہت اچھا علاج ہے بہت عمدہ علاج ہے یہ علاج کروانا چاہیے خاص کر کے اگر جسم میں سستی ہے نیند وغیرہ کا غلبہ آتا ہے کام میں سستی رہتی ہے بدن میں سستی رہتی ہے تو آدمی اگر لگوا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا کہ اس کا بڑا فائدہ ہوا اور معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح عدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرات کی رات میں جس آسمان سے بھی گزرا اس آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کرانے کا مشورہ دیجیے اتنا اچھا علاج ہے اور بہت عمدہ علاج ہے وہاں رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان صائم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سرما لگایا روزے کی حالت میں ابن ماجہ کی روایت ضعیف سنت کے ساتھ ہے لیکن شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو حسن موقوف قرار دیا ہے حسن موقوف قرار دیا ہے کہ کیا مطلب یعنی یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے لوگوں پر یہ موقوف روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے لیکن اور جو ہے دوسرے محققین نے اس حدیث کو اس کیا کہتے ہیں صحیح قرار دیا ہے اور یہ کہ یہ عمل جائز اور درست ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی خوشبو لگا لے تیل لگا لے سر پر تیل رکھ لے اور سرما لگا لے البتہ جو ہے ناک میں دوا ڈالنا یا کان میں دوا ڈالنا اس سے منع کیا ہے علم نے کیونکہ ناک کان اور منہ کا راستہ سب ایک ہو جاتا ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوا وغیرہ جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے تو اس لیے جو ہے روزے کی حالت میں سرما خوشبو وغیرہ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہاں ابھی ہو رہے اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسیہ من وسائم ف اکلا او شریبہ فلیما وَلَا كَف... وَلَا ابو حردی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھول جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو پھر بھول کر کے وہ کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اگر ہاں کوئی شخص سے بھول کر کے خاص کر کے شروع ایام میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے پانی پی لے یا کھانا کھا لے کھولا اس میں جوس رکھا ہوا تھا اٹھا کر کے پی لیا روزے کی حالت میں خیال ہی نہیں تھا بعد میں خیال آیا ایسا کئی بار ہو جاتا ہے پانی پی لیتا آدمی تو وہ اپنا روزہ پورا کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سے کسی روزے دار کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے روکے کہ نہ روکے اللہ تعالی خلاف لا رہا ہے اس کو ہاں نہیں روک دینا چاہیے کیونکہ وہ غلط کام کر رہا ہے بھول کر کے کر رہا ہے اس لیے اس کو روک دینا چاہیے یاد دلا دینا چاہیے ہوں کہ اب نہ کھاؤ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ جس کسی نے رمضان میں بھول کر کے کھا لیا افطار کر لیا تو اس کے اوپر نہ قضا ہے اور نہ کفارہ ہے صحیح بات ہے بھول کر کے اگر کسی نے کھا لیا تو نہ تو قضا ہے اور نہ کفارہ ہے اپنی اپنا روزہ پورا کرے وہاں نبی ہو رضی اللہ تعالیٰ انہو قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القیع فلا ذرا الخمسہ یہ صحیح روایت ہے صحیح حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ملا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے قے آ جائے تنگ آ جائے خود سے خود سے از خود متلی ہوئی اور جو ہے ق آ گئی تو اپنا روزہ پورا کرے اور جس کسی نے آ, الٹی کی اشدن تو کیا کرے گا وہ اس کو قضا کر رکھنا پڑے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب کبھی آدمی کو ضرورت پڑ سکتی ہے ایسا ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے مثال کے طور پر اس کو بدہضمی ہو گئی کھانا زیادہ خالی نہیں ہو رہا ہے طبیعت پریشان ہے تو آدمی کو الٹی کرنی پڑتی ہے منہ میں اُنگلی ڈال کر کے اس طرح سے طے کرنی پڑتی ہے تو اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر وہ قزا کرے اور اگر خود سے اس کو قہ آگئی گئی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قزا نہیں ہے بلکہ وہ اپنا روزہ پورا کرے جیسے <تصفح> یہ چیز اگر خود سے ہے خود سے ہے اور اس کی کچھ بیماری ہے یا طبی بدازی کی وجہ سے اگر خود سے ایسا, ایسا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ اپنا روزہ پورا کرے گا انجا بر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ بلغ قرآن غميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شريب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصات, أولئك العصات أولئك العصات وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل فدعا بقدح مما بآلہ آصریف شریف رحم مسلم یہ روایت جو ہے اس سفر سے متعلق ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عما و فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ کی طرف نکلے رمضان میں اور رمضان میں دو عظیم جنگیں ہوئیں ایک بدر اور ایک فتح مکہ رمضان کے اندر ہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں کام نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے سابق رمضات کر رہے ہیں رمضان میں. البتہ سفر پہ ہے تو رخصت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رمضان میں نکلے فصاما تو روزے کی حالت میں آپ تھے روزہ رکھا جب لیکن جب قرآن قرآن غمیم کے تک پہنچے یہ مدینے سے باہر ایک جگہ ہے فسام ناس اور لوگ بھی جو ہیں لوگوں نے بھی روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا ثم دعا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا اور اس کو اوپر کیا یعنی سواری پر تھے اپنے لوگوں کو دکھایا اور جب لوگ دیکھنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا پانی پی لیا پھر اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی لوگوں نے جو ہے لوگوں کے بارے میں خبر ملی کہ بعض لوگ جو پھر روزے سے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اولائک اوسات یہ لوگ جو ہے نافرمان فرمان اولائک الاقل یہ لوگ نافرمان ہیں تو بہت سارے لوگ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ روزے کی یہ سفر میں روزہ رکھنا بالکل منع ہے جائز ہی نہیں ہے حالانکہ ان کا یہ قول صحیح اور درست نہیں ہے بلکہ سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں ایک دوسری روایت شاید آئے گی کہ کسی غزے ہی میں اور جہاد میں نکلے تھے شاہ و اکرام تو صاحب اکرام بین فرماتے کہ ہم میں سے بعض روزے کی حالت میں تھے اور بعض جو ہے روزے کی حالت میں نہیں تھے کھا رہتے تھے لیکن ہم میں سے بعض بعض پر نکیر نہیں کرتے تھے بعض بعض کو غلط ہے, نہیں کہتے تھے دونوں طرح سے جب حکم ثابت ہے کہ جو ہے روزہ چاہے تو رکھ بھی لیں اور چاہے تو نہ رکھے البتہ اگر روزہ رکھنے میں مشقت پیش آ رہی ہے تکلیف ہو گیا فتح مکہ کا جو ہے جو سال تھا تکلیف اتنی پیدل کا سفر یا مختصر سی سواری کا سفر تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں اگر روزہ رکھنے میں دقت اور مشقت پیش آ رہی ہے اور پھر بھی رو، آدمی روزہ رکھتا ہے تو کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس پر فٹ آئے گی کہ یہ لوگ جو ہے یا یہ شخص نافرمان ہے مشقت بہت مشقت ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے نفس پر جبر کر کے روزہ رکھے ہوئے اور اس کی واضح مثال رمضان میں پیش آتی ہے کہ لوگ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک لمبا طویل سفر ہوتا ہے اس کے بعد جب پہنچتے ہیں ہاں وہاں پر جمعہ کو یا جمعرات کو جو بھی دن ہو وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا ہے کہ ہاں وہ بڑی پیاس بڑی گرمی اور وغیرہ وغیرہ سب محسوس کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بڑی تکلیف کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں روزہ نہیں توڑتے جبکہ بھائی روزہ اگر آپ ایک, فا ایک جو ہے عمل ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں عبادت کیا ہے کس غرض سے آدمی جاتا ہے عمرہ کرنے کی غرض سے لیکن روزہ بیچ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی بالکل حال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ نافرمانی فرمانی ہے روزہ توڑ دے روم پر جائے کچھ کھا پی لے وقالے وغیرہ سے لے کر کے اور پھر جو ہے آسودہ ہو کر کے عمرہ کرنے آ جائے تو اپنے سے پر جبر کر کے مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر کے اور روزہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے یہ نافرمانی ہو جائے گی اور صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان قد شک علیہ سیاح کہ لوگوں پر جو ہے روزہ بڑا مشقت کا باعث بڑھ رہا ہے بڑا سخت ہو رہا ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ دیکھے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جو ہے پانی منگایا عصر کے بعد پھر اس کو پی لیا صحیح مسلم کی روایت ہے حمزتب نے رضی اللہ تعالی ان قال یا رسول اللہ انی اج بی قوت علیہ سیام کے سفر فل علیہ جناح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاح جناح علیہ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے سب لوگ ترجمہ سمجھ گئے کہ نہیں سب لوگ ترجمہ یہ حمزہ بن عمر الاسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر جو ہے طاقت پاتا ہوں سفر میں روزہ رکھنے کی تو کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے رخصت ہے لہذا جس نے اللہ کی رخصت کو قبول کیا تو بہتر بات حسن تو اچھی بات ہے وہ امن احبا یسوم و فلا جناح اور جس نے یہ پسند کیا کہ وہ روزہ رکھے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو دونوں اس حدیث کے اندر بات بالکل واضح ہو گئی کہ چاہے تو آدمی روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے جیسی اس کی طبیعت ہو اس مجبور نہیں کیا جائے کسی کو کہ تم سفر میں روزہ ہی رکھو اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں تو باقاعدہ ہاں کی حالت میں وہ عمرہ کرتے ہیں روزہ توڑتے نہیں تھے جبکہ ہاں ایک آدھ بار میں نے بھی عمرہ کیا ہے روزے کی حالت میں لیکن واقعی میں اپنی بات بتاؤں کہ زبان اتنی صوب جاتی ہے اتنی سوکھ جاتی ہے کہ آدمی سفا مروا پر دعا بھی نہیں پڑ پاتا صحیح سے اور پانی بھی وہاں کہیں نہیں ملتا جلدی سے تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے روزہ آ کر بعد میں رکھ لے یہ بھی رخصت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے हा, हा, اللہ کے برگزیدہ بندے سفر میں روزے سے نہیں ہے <laughs> لوگ یہی سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے عمرہ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا زیادہ ثواب کیا یہاں پر اللہ کی رخصت کو قبول نہیں کر رہے ہیں اس کا گناہ نہیں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا الاقل اوسع یہ لوگ نافرمان ہے کن لوگوں کے بارے میں کس جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ, کہ لوگوں کے اوپر روزہ بہت مشکل ہو رہا ہے لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ کو کیا کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا ہاں تو اس کے باوجود بھی مشقت ہو رہی خبر دی جا رہی اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے کچھ جب روزے شیر رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے والے یہ نافرمان فرمانے تو اس لیے آدمی کو سو سمجھ کے کام کرنا چاہیے اور دونوں بھی اگر روزہ رکھیں گے ہاں, تب بھی اللہ کی رخصت کی طرح سے رخصت کو قبول کر رہے ہیں روزہ نہ رکھیں گے تب بھی اللہ کی رخصت کو قبول کر رہے ہیں ہاں, تو دونوں, دونوں حالتیں بہتر ہیں اس لیے جو ہے آدمی کو اپنے اوپر اتنا جبر اور وہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی رخصت کو قبول کرنا چاہیے وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رخش خل ان اینترا ویو تیما انکول یوم مسکینہ ولا قضاء علیہ ہروا الدار پتنی ولاحم و <تصفيق> یہ حدیث حسن ہے عبداللہ ابن عباط رض تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ بوڑھے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی بہت زیادہ بوڑھا شخص ہے شیخ پانی ہے روزہ رکھنا اس کے لیے بہت دشوار ہو رہا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے روزہ نہ رکھے تو نہ روزہ رکھے گا نہ قزا اس اس کرے گا ایسا نہیں کہ رمضان میں روزے نہیں رکھے بعد میں رکھے گا جب بوڑھا آدمی ہے بہت بوڑھا ہے نہیں رکھ پاتا ہے ہاں تو پھر دوبارہ اس کے اس سے قزا کروانا یہ بھی درست ہے نہیں اللہ کی طرف سے رخصت ہے وہ کیا کرے گا کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا بلا قبا علیہ اس کے اوپر کوئی قضاء نہیں ہے اور یہی مسئلہ جو ہے جو ہے بعد میں ہو سکتا ہے حدیث آئے لیکن یہاں پر بات آئی ہے تو ذکر کر دیں یہی مسئلہ جو ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا ہے یہی مسئلہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا ہے کہ اگر ان کو اپنے آپ پر یا اپنے بچے پر کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے بیماری کے بڑھ جانے کا اور زیادہ ہو جانے کا اس طرح سے اگر کوئی خوف ان کو محسوس ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ روزہ نہ رکھیں بلکہ کیا ہے بعد میں قضا کریں بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ ان اس طرح کی عورتوں کا حکم جو ہے وہ شیخ کبیر کے کی طرح سے حکم ہے کیوں اس لیے کہ اس لیے کہ اب اندازہ کر کے ٹوٹل کر کے بتائیے آپ ایک عورت رمضان میں جو ہے حمل سے ہے پھر رمضان کے بعد یا کبھی بھی دو مہینہ تین مہینے کے بعد جو ہے اس کے یہاں ولادت چاہیے ولادت کے بعد ہی جو ہے دودھ پلانے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے دو سال ہے تو اب ولادت ہوئی پھر بچے کو دودھ پلا رہی اب پھر رمضان آ گیا تو کب قضا کرے گی وہ تو اس لیے بہت سارے اہل علم نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حمل والی عورت ہے اس کے لیے مشقت اور تکلیف کا باعث ہے روزہ رکھنا تو وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے البتہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر بعد میں اپنے اندر طاقت قوت پاتی ہے تو پھر روزہ قضا کر لے تو یہ ہے اس کے حق میں بہتر ہے جی ایک مسکین کو کھانا ایک سا ایک سا دونوں ٹائم کا ملا کر کے یعنی سوا سوا کلو چاول یا جو ہے ڈھائی کلو چاول یا اس کو مسکین کو پیسہ دے دے کیا بھائی فلاں ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا افتاری شہری دونوں کا انتظام کر دے ہو جی. ہو گیا جی جی جی تاری سحری دونوں ایک لمبی حدیث بس ہی تک کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایک اور منگل ملے گا ہم کو لیکن حدیث سے زیادہ ہے کوشش کریں گے کہ ختم کر لیں اور نہیں تو پھر ان حج کور سے تو اپنے خدا سینٹر میں کرایا ہی جاتا ہے صلی اللہ علیہ نوینی وعلیہ علی وسلم